اوز اللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه وانف وما ما كان على نبيين من يغل و بما غلى يوم القيامه ثم توفى بالنفس ما كسبت وهم لا يغلى و ماکانی نبی اور کسی نبی کے لیے بھی لائق نہیں ممکن نہیں یغ اللہ کہ وہ خیانت کرے کسی بھی نبی کے لیے خیانت کرنا ممکن نہیں تو میں اور جو بھی خیانت کرے گا یکتی بھی ماں غلّہ یمر تو جو اس نے خیانت کی وہ اسے قیامت کے دن لے کے آئے گا سمت غفا کل نب سنگھ ماں کا سبق پھر ہر جان نے جو کبایا ہے وہ اسے پورا پورا دیا جائے گا وہ حملہ ضلعون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے عہد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم والے غنیمت لوٹ رہے ہیں پھر بھی تم نے نیچے نہیں اترنا اور دیکھو کہ پرندے ہمارے تمہارا گوشت نوچ رہے ہیں پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑ دی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان خطحیاب ہو گئے ہیں کافر مشرق شکست کردہ ہو کے جا رہے ہیں اور مالے غنیمت جمع کرنے کا موقع آ گیا ہے تو یہ وہاں سے نیچے اتر آئے اور مالے گنیمت سمیٹنے لگے کہ, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مالے گنیمت اکٹھے کرنے میں پیچھے رہ جائیں اور ہمیں شاید ہمارا حق اور حصہ برا نہ مل سکے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس پر تنوی کی ہے کہ تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و زیانت پر اطمینان نہیں ہے تو مطمئن نہیں نبی سے تو کسی بھی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں نبی خائن نہیں ہوتا خیانت کرنے والا نہیں ہوتا خیانت نبوت کے منافی ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں یہ بات کہی گئی نا تو تقسیم میں انصاف نہ کرنا بھی خیانت ہے تقسیم میں انصاف نہ کرنا ناانصافی یہ بھی خیانت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے خیانت کرا دیا اور فرمایا کہ جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت والی چیز کو لے کے آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تم نے سے کسی سے اس میں نہ ملوں کہ اس کی گردن پر اونٹ سوار ہو اور وہ بل بلا رہا ہو گری ہو جو ملیا رہی ہو یا گائے ڈکار رہی ہو اور وہ کہے کہ میری مدد کیجئے اللہ کی قسم میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا یاد رکھنا جس نے بھی خیانت کی دھوکہ کیا وہ اس چیز کو اپنے کندھے پہ گردن پہ سوار کر کے قیامت کے دن لے کے آئے گا اور ہر دھوکے باد کی سلیل پہ جھنڈا لگا ہوا ہوگا لکھا ہوگا آدھ ہی گد تو فلان ابن فلان ہے یہ فلان بن فلان کی خیانت ہے اس نے خیانت کی تو یہ خیانت والا مال جو خیانت کے ساتھ دھوکہ دہی کے ساتھ اس نے حاصل کیا قیامت کے دن اسے اپنی گردن پہ سوار کر کے لے گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان آدمی کی ایک بالشت زمین بھی خیانت کر کے دھوکے سے ظلم اور زیادتی سے چرا قبضہ کر لیا اس کا قیامت کے دن اس کے گردن میں ساتوں زمینوں کا توق پہنایا جائے گا اللہ تعالیٰ بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی بھی خیانت کرے گا یکتی بھی ماں یوم القیامہ تو جو اس نے خیانت کی ہوگی وہ اسے قیامت کے دن لے کے آئے گا سمت وفا کل نفس ما کا سبق وہ ہم پھر ہر جان نے جو جو بھی عمل کیا ہے اس کا اس کو پورا پورا بدلا دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عامل جس کو مقرر کیا جاتا ہے عامل کو اگر کوئی ہدیہ ملے تو یہ ہدیہ بھی حلول ہے خیانت ہے ایک آدمی کو آپ نے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا وہ زکوٰۃ کا مال لے کے آیا اور کہتا ہے یہ بیت المال کا ہے لوگوں نے صدقہ زکات دیا ہے اور یہ کچھ تحائف ہیں جو لوگوں نے مجھے دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جالا سا کی گئی تھی ابھی ہی وہ عمی اور انی ہی یہ اپنے باپ کے دھارک یا اپنی ماں کے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہا فیٹ تو نہ ہو پھر ہم دیکھتے کہ کون اس کو دیتا ہے سرکاری کام سے گیا ہے اب وہاں کے لوگ اس کو جو تحفے تحائف دے رہے ہیں یہ بھی بیت المال میں جمع کرتا ہے یہ تحائف بھی غلول ہیں جو کام اس کو دیا گیا ہے اس پہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے رومالا اس کو ملتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہاں سے حاصل ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا سرکاری کھاتے میں اس کو تحائف کے نام سے نہیں کھایا جائے رشوت خوری اور حرام خوری کا دیکھیں کیسے دروازہ بند کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذرا سا شایدہ بھی پیدا نہیں ہے آج کل ہمارے یہاں بہت سارا کام ایسے ہی چلتا ہے ہوٹلوں پہ کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں وہ جو بیرے ہیں ان کی ٹیپ وہ الگ سے ہوتی ہے وہ جو کام کر رہا ہے بیٹر اس کی تنخواہ لے رہا ہے اس کے علاوہ زائد جو بھی اس کو دیا جائے گا وہ غلول ہے وہ بھی جمع کر رہا ہے پیچھے اچھی سروس اس نے پیش کی ہے جمع کروائے ہاں مالک اس کو دے تو دے وہ نہیں رکھ سکتا اسی طرح سرکاری ملازمین وہ چائے پانی کے نام کے اوپر ہی حرام خوری کا سلسلہ جاری یہ سارا غلول کے اندر آتا ہے خیالت ہے دھوکہ بادی ہے حرام کھولی ہے کیا پھر جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی پیروی کی, کی کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے چلا کا من اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے با آبی سخط من اللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ناراضی لے کر لوٹے وما واہ جہنم اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے وہ بیسل مصیر اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے ہم درا جات اللہ یہ الگ الگ درجے ہیں مختلف طبقے ہیں اللہ کے نزدیک بات بصیر ان دماع اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی دیکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا رضامندی کی پیروی کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو لے کے لوٹنے والا یہ دونوں برابر نہیں ان کے توقعات ہیں دراجات ہیں اہل ایمان کے لیے بڑے اعلی عرفہ دراجات اور طبقات ہیں اور وہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے اور اللہ کی بغاوت نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں وہ نچلے درجے میں ہیں حتیٰ کہ جہنم, جہنم کے اندر نیچے جانے والے ہیں البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا اربافی ہم رسول انفسین جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا تو انسانوں میں سے بشر رسول بھیج کر اللہ تعالی کہ رسول اللہ نے, رسول اللہ نے بشر بھیجا ہے انسانوں میں سے بھیجا ہے اب انسانوں میں سے رسول بھیجنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی تمام تر ضروریات اور حوائد کو سمجھنے والا ہے بشر رسول کی اتباع اور پیروی کرنا یہ آسان اور ممکن ہے اگر رسول بنا کے بھیجا جاتا کسی فرشتے کو تو فرشتے کی پیروی ممکن نہیں تھی فرشتے کی بات ماننا انسان کے لیے ممکن نہ ہوتا کیونکہ فرشتے کے ساتھ وہ ضروریات ہی نہیں جو انسان کے ساتھ ہیں کھانا پینا تھکنا سونا یہ چیزیں اس کے ساتھ نہیں وہ تو اللہ کی ان تھک مخلوق ہے اور اس کی اتدا اس کی پیدوی کا حکم دیا جاتا تو یہ بڑا مشکل اور ناممکن کام ہو جاتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے بشر میں سے انسانوں میں سے نبی بھیجنے کو احسان کے طور پر جتلایا ہے یتلو علیہ آیا ہی جو ان پر ان کی آیتیں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے ویو سکی اور انہیں باک کرتا ہے وی المحب الکتاب الحکم ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ ان کا نبل رقی غلال نبین اور یقیناً وہ اس سے پہلے وض گاہی میں تھے تو کتاب و حکمت کی تعلیم ایسی تعلیم ہے جس کے ذریعے لوگ گمراہی سے اور ذلالت سے نکل جاتے ہیں ذلالت و گمراہی اور ظلمت و تاریخی سے نکلنے کے لیے کتاب و سنت کو پکڑنا اس کا تبسب یہ لازمی اور ضروری ہے اولما اسابت مصیبت قد اصبتم اس کیا اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے پل تم تو تم نے کہا انا ہالا یہ کیسے ہوا پل کہہ من من دی دیجیے ہوا میں خوشی تم یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے ان اللہ اللہ شین پدیر یقین اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قادر ہے یعنی عہد کے دن تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے تو تم نے اس سے ڈبل زخم ان کو دیا ہے بدر میں تم نے ستر ان کے بارے ستر ان کے قید کر لی تو سے دگنا زخم تم ان کو دے چکے ہو کیونکہ جو قیدی ہے وہ بھی مختول کے حکم میں ہی ہوتا ہے جب گرفتار کرنے والے کی مرضی ہو وہ قیدی کو قتل کرتے اس کی زندگی بھی گرفتار کرنے والے کی رہین ہوتی ہے اور ہونے ملت ہوتی ہے تو اور کے دن تمہیں زخم لگا تمہیں مصیبت پہنچی تو تم نے کہا یہ کیسے ہو گیا کہہ دیجیے ہوا من اندی انڈی ان یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے یعنی تمہارے گنا ہو یا تمہارے اپنے غلطی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تمہاری اپنی غلطی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر لوگوں کو اگر وہاں پہ کھڑے رہتے اتنا نقصان نہ ہوتا یہ غلطی کی ہے تم نے ہوا من اندی انڈی انخوسی یہ تمہاری اس جگہ کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے ان اللہ اللہ اور یقین اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے اور جو کچھ مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں لڑی تو وہ اللہ کے حکم سے ہی تھی بلی اور تاکہ وہ لے. یعنی جنگ عہد میں تمہیں جس نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے تھا اللہ کی مشیت اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان تمید ہو جائے فرق واضح ہو جائے منافق کون ہے مومن کون ہے دونوں الگ الگ گروہ وادے نکھر کے سامنے آ جائیں والین نافک ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ پہچان لے والین نافک اور ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی وکیل کو کہا گیا کہ آؤ قاتلو فی سبیل اللہ فارو اللہ کے راستے میں لڑو یا دفاع کرو قالو تو انہوں نے کہا لو نعلم اگر ہم لڑائی جانتے لگتا ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی بالسبت کفر کے زیادہ قریب تھے منافق ایمان اور کفر کی کشمکش میں ہوتا ہے نہ پکا نہ موقع تو جس دن یہ دو جماعتوں کی مت بھیڑ ہوئی آپس میں ٹکرائی ان دنوں زیادہ تھا یغون ابھی افواہی غلوبی ہند وہ اپنے لوحوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہ تھی وہ بھی اور جب وہ چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ایک ہزار کی تعداد لے کر چلے تو شوق کے مقام پر عبداللہ بن عبی اپنے تین سو ساتھیوں سمیت وہاں سے واپس آ گیا لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم مسلمانوں کا دفاعی ہی کر لو لڑ نہیں سکتے تو دفاعی پوزیشن تو اختیار کر لو مسلمانوں کا دفاع ہی کرو تو تاکہ کثرت تعداد کے ساتھ دشمنوں پر ایک روک جو ہے وہ قائم ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہ کر سکیں یعنی کہ تعداد میں ہی ساتھ دے دو ادبی کثرت دیکھ کر ہی ان پر روک پڑ جائے گا مسلمانوں کا دفاع ہو جائے گا یہ اس کے لیے بھی تیار نہ تو کہتے ہیں کہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور اگر ہمیں واقعی لڑائی کی توقع ہوتی تو ہم تمہارا ضرور ساتھ دیتے ہیں. لڑائی کی توقع ہی نہیں اگر ہم جانتے ہوتے ہم جانتے لڑائی کہ لڑائی ہونی ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے ہم اس دل نہیں ہے ہمیں پتا لڑائی کوئی نہیں ہونی یہ اس طرح کی باتیں بنا کے اور بھاگ گئے یا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تناسب ہوتا لڑائی کا اتنی بڑی تعداد ہوتی ان کی طرف سے ہے ہماری طرف سے ان کی نسبت کوئی مناسب تعداد ہوتی تو ٹھیک ہے ہم چلتے مگر ادھر تین ہزار کا مسلح لشکر ہے اور ادھر ایک ہزار ہے اور وہ بھی بے سروسان تو بہرحال اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے منافقوں کے لفاق کو وعدے کر دیا اور اہل ایمان کے ایمان کو بھی وعدے کر دیا یقولون ابھی افواہی مان سفی قلوب یعنی منہ کے ساتھ اپنی جو باتیں کر رہے تھے بہانے بنا کے ادھر تلاش کر کے وہ اور چیز ہے اور جو ان کے دلوں کے اندر تھا وہ باتیں اسے بھی بڑی بڑی ہیں وہ بھی انہوں نے ظاہر نہیں کی اور ان کی خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے اللہ دین بو لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا جبکہ وہ خود بیٹھے رہے لو اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے کوئی پرانی بات کل کہہ دیجیے تم سارے اگر تم سچے ہو کہ جو میدان میں گئے ہیں وہ مر گئے قتل ہو گئے اور تم واپس آ موت سے بچ گئے ہو اب اپنے آپ سے موت کو دور کرو اگر تم سچے ہو تو گھر میں بیٹھ کے بھی تو موت سے بچ نہیں سکتے جب تمہارا ٹائم آئے گا تو تم نے بیمار جانا ہے